یا بنی آدم دوسرے دعوی کی تفصیل پہلے تھا دوسرے دعوی کی تمہیر اب کیا ہے جی دوسرے دعوی کی تفصیل ہے دوسرا دعویٰ کیا ہے بھائی قرآن کی تباہ کرو اور شیاطین اور ان سوال جین سے یاری نہ لگاؤ ان کی تباہ میں تحریم اور تحلیل کا کرا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 پہلا یا بنیادم نمبر ایک لکھو ہے بنیادم تاکہ اتارا ہے ہم نے تمہارے اوپر لباس جو کہ ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو ریشا اور سبب ہے زینت کا ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو اور سبب ہے کس کا زینت کا اچھا جی اس لباس کا بھی التظام کرو اور ایک اور لباس ہے لباس تقویٰ کون سا لباس لباس تقویٰ کے بارے میں اوپر لکھ لو اس سے مراد ایمان حیا امل صالح خوف خدا یہ ہے لباس تقوی کا تھا لکھا ہے جی ایمان نمبر دو حیا امل صالح خوف خدا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 اے بے حیا کے نیچے کھو بیت اللہ کا ننگا بیت اللہ کا ننگا طواف آپ دیکھو شیطان نے ان کے اوپر لباس کو حرام کر دیا یا نہیں جی ہاں تو شیطان نے حرکت کی لباس ایک جائز چیز تھی شیطان نے لباس کو حرام کر دیا اپنی طرف سے تعریم شروع ہو گئی تو اللہ نے فرمایا تمہارے ماں باپ کا لباس اتارا تھا تمہارا لباس بھی اٹھا رہا. تو شیطان نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا یہ کہا کہ اس لباس کے اندر تم برائیں کرتے ہو تو یہی لباس پہن کے بیت اللہ کا طواف نہ کیا کرو اس میں گناہ کرتے ہو پھر یہی لباس پہن کے بیت اللہ کا طواف کرتے تو نہ کیا کرو تو شیطان نے بڑی گندی چیز نہ کہہ دی تم تو جس چیز کے ساتھ زنا کرتے ہیں ان کو بھی کاٹ کے جائیں مرد بھی عورتیں بھی وہ تو ساتھ ہے سیر سی کھا کے لباس اتار کے جاؤ مجھے ساتھ چھونے کا موت ساتھ کہ یہ شہباز باز کا میلہ لگا ہے نا کوئی کی عورتیں منت مانتی ہیں کہ ہم شہباز باز پہ جائیں گی ننگی ہو کے پھیرا دے گی اندازہ کرو ننگی ہو کے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 یہ سجدہ خدا کا حق ہے تو غیر کو دیا ظلم ہے یا نہیں تمام خدا کا حق ہیں غیر کے لیے کی ظلم ہے انساید آپ فرما دیے جی جو حکم کیا رم میرے انصاف کا توحید کا, کا وہ اقیم و وجوہ کم اقیم سے پہلے کا مقدر ہے اور فرمایا کہ سیدھا رکھو اپنے چہروں کو نزدیک ہر سجدے کے سیدھا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فقط اللہ کی ذات کے لیے سیدھا کرو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو ودوہ مخلصین الدین اور مصیبت کے وقت بھی کس کو پکارو پکارو اللہ کو خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو جیسا پیدا کیا تم کوئی ابتدان تو لوٹو گے کیا اسی طرح ہدا ایک گراؤ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گراؤ ایسا تھا کہ ثابت ہو چکی استو پر کیا گمراہی جی گمراہی ثابت ہوئی انتخیا سبب ضلالت گمراہی اس لیے ثابت ہو چکی سبب ضلالت کہ انہوں نے کن کے ساتھ یاری رکھی تھی شیتانوں کے ساتھ بے شک انہوں نے بنایا تھا شیطانوں کو یار سوائے اللہ کے اب بھی یہ دلیل آئے نہیں کہ ماحولیات عمراج کیا ہے شیاتین سے آگے اور گمان کرتے ہیں کہ کہا کہ وہ راہ پانے والے ہیں یا بنی آدم یہ خطاب نمبر تین ہے دو آ گئے نا یا بنی آدم یہ خطاب نمبر تین اور اس میں تحریمات غیر اللہ کا بیان بھی ہے تردید ہے اے بنی آدم لے لو اپنی زینت نزدیک ہر مسجد کے بھائی بیت اللہ کی مسجد مسجد حرام تھی نا تو وہاں طواف کیا کرتے تھے ننگا فرمائے زینت لے لو کیا مسجد میں جو آؤ نا زینت کے ساتھ آؤ لے لو زینت اپنی نزدیک ہر مسجد کے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 یہ پورا آپ سے سیکھے یہ زینت کا لباس ہے حقیقت ہمیں تو بڑا فدا معلوم ہوتا ہے تو اس خیص کے اپنے انسان کو نہ آنا چاہیے کیونکہ ان کی مجبوری ہے کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں یا مثال طور یہ اصل لباس ہے بھنگیوں کا کس کا ہے کیونکہ پاخانہ وغیرہ پیشاب کرتے ہیں تو یہ تنگ ہوتا ہے کہ ہمارا لباس تو پھیلتا ہے نا جی تو اس میں پاخانہ لگ جاتا ہے پیشاب لگ جاتا ہے وہ تنگ ہے تو اصل بھنگیوں کا یہ لباس بنایا گیا تھا تو وہاں تو چلو گھون آپ صاف کرتے ہو وہاں تو مجبوری ہے تمہاری گو صاف کرتے ہیں نا تو ادھر تو یہ چیز نہیں ہے نا مچھر کے اندر یہاں تو خدا کے لیے اچھا لباس پہن کے سلامی لباس ہے ہمارے بزرگان کہتے ہیں اس قسم کا لباس پہن کے نماز مکرو ہو جاتی ہے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 حج سے نہ بڑھو کھاؤ پیو اور نہ حج سے بڑھو کہ حلال چیزوں کو تم حرام کر دو یہ غلط ہے انہو لا یو حب المصرفین اللہ تعالیٰ مصرفین سے محبت ہی رکھتے کل من حرم زینت اللہ آپ فرما دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو وہ کہ نکالیو سر بندوں کے لیے بتائیے بات ان رسک اور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 کہ مومن پاکیزہ رزق ہیں لباس کی زینت کو استعمال کریں دنیا کے اندر باقی رہا دنیا کے اندر دوسرے کافر بےمان لوگ وہ بھی اس میں شریک ہیں وہ بھی رزق کھاتے ہیں نہیں لباس پہنتے ہیں نہیں تو دنیا کے اندر یہ نعمتیں میں مومنین کے لیے پیدا کی ہیں وزار لیکن بتبا اس کو استعمال کون کر رہے ہیں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 دوسری ابھی میرے ذہن میں آئی ہے تو وہ بھی عجیب بات ہے کہ ادھر اللہ تعالی نے فرمایا میں نے مومنین کے لیے زینت پیدا کی ہے اور دوسرا آگے کیا ہے تیے بات امنا حلال رزق پاک رزق پیدا کیا یہی ہے نا الحمد للہ مومن حلال اور پاک رزق کھا رہا ہے یہ بےمان کا پھر لوگ کیا کھا رہے ہیں آپ بالکل حرام کھا رہے ہیں حرام کی ملاوٹ نہیں ہوتا اس لیے ہمارا لباس الحمدللہ زینت والا لباس ہے ان کا لباس وہ پترونی ہے اس میں زینت نہیں اب میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے یہ اور فرمائیے آگے کو لیا للہ زینا مرو آپ فرما دیجئے یہ نیمتے جو ہیں نا کن کے لیے ہیں للہ مومنین کے لیے ہیں اس دنیا کی زندگی میں لیکن مومن کے ساتھ کا بھی شریک ہو جائے تبا لیکن خال ستن جو ملکی اس کو علیحدہ کروں قیامت کے دن خال کس کے لیے ہوں گی اب سمجھی بات اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے آیا کن لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کل انما حرم ربی الفواہ تاہری مات اللہ کا بیان ابھی تحریمات غیر اللہ کی تردید تھی اب کس کا بیان ہے تحریمات اللہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تحریمات اللہ کا بیان آپ فرما دیجئے سوائے اس کے حرام کیا رم میرے نے بے حیائی کو کس کو جی اور سب سے بے حیائی بڑی جو ہے ٹی وی کے ڈرامے ہیں یا نہیں ہے بے حیائی کو جو ظاہر ہے اس سے اور جو باتیں ہے ظاہر وہی ہے ننگا طواف ظاہر ٹی وی کے ڈرامے ظاہر زنا وما باتنا جو پوشیدہ ہیں اور حرام کیا گنا کو ظلم ناحت وان تو شریکو شرک بھی حرام ہے یا نہیں اور یہ کہ شریک رو ساتھ اللہ کے ان معبودوں کو کہ نہیں اتاری اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل وان انتقول وال اللہ اور یہ کہ اوپر اللہ کے جو نہیں جانتے انتقول کہ نہیں چلی کو تحریم و تحلیم اپنی طرح سے چیز کو حرام کرو حلال کرو تحریم و تحریر واحکل امت نجال اضال شبو شبو ہوتا تھا کافر کہتے تھے کہ ہم بھی کافر ہیں مشرق ہیں بےمان ہیں تو ہمارے پر کیا آ جائے عذاب آ جائے تو یہ پہلے جواب سنتے آ رہے نہیں تو نبی کا کام عذاب لانا ہے یا عذاب سے ڈرانا ہے دران ہے نہ ہمارا کام دران ہے باقی تمہاری سزا کا وقت مقرر ہے سمجھے جب آئے گی اس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا اور واسطے ہر امت کے ایک وقت مقرر ہے سزا کا فجب جب آ گیا وقت نہ پیچھے ہوں گے ایک گھڑی اور پہلے تو ہو ہی نہیں سکتے یا بنی اعظم یہ کتاب نمبر کتنی ہے جی چار کس کتاب کے اندر عہد قدیم کی حکایت ہے اس خطاب میں کس کی حکایت ہے آحد قدیم بھائی اللہ تعالی نے عالم ارواح کے اندر ہم سے وعدے لیے یا نہیں یہ بھی وعدہ لیا الف صبر کارو بلا اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ آئے آدم اور اس کی اولاد سمجھے تم جا جاؤ گے کہاں زمین میں وہاں میرے نبی آئیں گے جو ان کے متبع ہوں گے وہ فلاح پا جائیں گے جو ان کی اتباع نہیں کریں گے وہ کس میں ہوں گے خسران کے اندر ہوں گے یہی ہے حکایت عہد قدیم اے بنی آدم جب آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے اے دنیا کے اندر بیان کریں تمہارے اوپر اے تھے میری کمن کا اور جو شخص بچ گیا شرک سے اور اسلاح کی فلاح و فن اللہ غلام یازم و اللہدین اور جو جٹھلائیں گے ہماری ایتوں کے ساتھ تکبر کریں گے اللہ کا صابار یہ حکایت کی عیدی اللہ نے عالم اربا کے اندر ہم سے وعدہ لیا پمن ازلا مو پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھتا ہے اللہ پہ جھوٹ خدا پہ کیسے جھوٹ باندھتا ہے وہ شریک بناتا ہے خدا کے شعر کرتا ہے یا کو یہی لوگ ہیں پہنچے گا ان کو حصہ ان کا لکھا ہوا حصے سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں رسک مل جائے گا بھئی کافروں کو رسک مل رہا ہے یا نہیں دنیا میں رسک ملے گی زندگی ملے گی یا نہیں کہ کافروں کو جلدی مار دیا جائے گا تو جو لکھا ہوا ہے نا لوح محفوظ میں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 دنیا میں رزق کھائیں گے عمر ملے گی لیکن آگے انجام کیا ہوگا موت کے وقت یہ انجام برستی ہے موت کے وقت یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس کافی ہمارے جان قبض کریں گے ان کی تو کہیں گے اے نما کم تم ہو مشرکو جن کو تم پکار رہتے تھے معبود وہ کہاں ہے تم کہتے تھے نا کہ ہمیں بچائیں گے پکارو ان کو کہاں ہے نما کہاں ہے وہ مابو جن کو پکارتے تھے تو صبح اللہ کے قالو وہ کہیں گے زلو اللہ ذلو من خابو ذلو بونے وہ غائب ہو گئے ہم سے اور اقرار کریں گے اپنی ذاتوں کے اوپر کہ واقعی وہ کاتے کال قلوفی عمامین وہ انجام کون سا تھا جی برس کی اب انجام اخری پر میں اللہ تعالی داخل ہو جاؤ تم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 جنہوں نے تمہیں گمراہی کا راستہ بتایا تو تمہارے پیر لیڈر جن کو مطموعین کہتے ہو کیا کہتے ہو تو پہلے تازئین مطموعین کی باتیں پڑے ہوئے ہیں کل آباداخلت امتون ہر گاہ کے داخل ہوگی ایک جماعت تو لانت کرے گی اپنی مشابے کو لانت کرے گی اختگا منا مشابے کو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 بدماش کسی جگہ کے گالی دیں گے ان کو جن کے قدم چومتے ہیں وہاں کیا دیں گے گالی دیں گے سورو پڑے ہوئے ہو نا پہلے ہمیں گمراہ کرتے تھے دی ہر گاہ کے داخل ہوگی ایک جماعت لانت کرے گی اپنی مشاب عزت دار سیاح یہاں تک جب جمع ہو جائیں گے اس کے اندر سب کے سب تو کال اتو خراہم کہے گی پچھلی جماعت تابین لکھو کہے کہ پچھلی جماعت تابین متبوئن کے متعلق وہ جو پہلے پڑے ہوں گے کیا کہیں گے اے ہمارے پروردگار ان لوگوں نے گمراہ کیا ہم کو یہی کہتے تھے کہ ملا کو ووٹ نہ دینا ہاں ملا کے پیچھے نہ چلنا ہمیں ووٹ دینا وہ کہتے ہیں یا نہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو پت دے دین کو اگاو دگ نہ آپ کا اللہ تعالیٰ فرمائے گی لین ہر ایک کے لیے عذاب بڑھتا رہے گا یہاں زیب کا من کیا کرو گے ہر ایک کے لیے بڑھتا رہے گا لیکن تم نہیں جانتے اب ابتدا ہے ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے روتا ہے کیا بڑھتا رہے گا فقالت وہ تو جی تابین کہیں گے مرید پیروں کے متعلق اب پیر اور لیڈر کہیں گے ارے میاں تم بھی ہم جیسے چندرے ہاں؟ جیسے ہم چندرے بےکار گمراہ تم بھی کیا گمراہ تم کہاں اچھے ہو تم نے بھی تو ہمارا ساتھ دیا جا علم کر دیا ہمارا ساتھ دیا ہماری طرف گمراہو تو کہیں گے پہلی جماعت پچھڑوں کی بس نہیں بات سے تمہارے ہمارے اوپر کوئی فزیلا. تم بھی ہم جیسے و و سبو. ان تخویف تخویف بے شک جن لوگوں نے جٹلا ہماری ایتوں کے ساتھ تکبر کیا اور اسے نہ کھولے جائیں جو ان کے لیے دروازے آسمان تھے بھائی جو نیک روح ہوتی ہے نا اس کے لیے کیا کھولے جاتے ہیں آسمان کے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 وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے اللہ والے تھے تو ایسے دیکھتے ہیں فنمانے کہ واہ یہ کس دولہا کی برات جا رہی ہے کس دولہا کی برات جا رہی ہے فرشتے ہی فرشتے ہیں وہ دلہا جانتے ہو نا شادی ہوتی ہے کس دولہا کی برات جا رہی ہے فرشتے ہی فرشتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مولانا عبدالحی الحی لکھ نویر احمد اللہ علیہ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 خرما روز کبھی منزل ویران اللہ والے کہتے ہیں ہمارے لیے تو شادی کا دن ہوگا خوشی کا دن ہوگا جب اس منزل ویران کو چھوڑ کے ہم اللہ کے یہاں جا رہے ہیں ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا سمجھے یہ آج کل ایک لفظ ہے اس کا معنی بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جس دن کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے نا اس دن کو کہتے ہیں یوم العرس عرس کیا کہتے ہیں عرس کا دن کہتے ہیں اور بھی عرص مناتے ہیں یا نہیں اصل عرص کا معنی شادی یوم شادی کا دن تو کی وفات حقیقت میں کیا ہوتی ہے شادی ہوتا ہے گویا کہ وہ شادی ہو رہی ہے یوم البر فرمائیے دی نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے نہ داخل ہوں گے جنت کے اندر یہاں تک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 تو کافروں کا بہشت میں داخل ہونا بھی کا ہے محال ہے تو کنارے پہ لکھ لو یہ تعلیق بال ہے اس قبیلے سے ہے اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال یہ یال یا جمل اس کہا تھا کو یہ تعلیق بالمحال کے قبیلے سے ہے یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ بیچ نہ کے سوئی کے اور اسی طرح سزا دیں کہ ہم مجرمین کو واسطے ان کے من جہنم جہنم سے بچھونا ہوگا یعنی نیچے بھی کیا ہوگی آگ و مین خو کہ اور ان کے اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا نیچے بستر بھی کس کا جہنم کا اوپر اوڑھنی جیسے چادر دار اوڑھتے ہو سوتے ہو بھی کیا ہوگی جہنم دو کی مطلب یہ ہے کہ اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا اور اسی طرح سزا دیں گے ہم ظالمین کو تو میرے محترام یہ تو کفار کا انجام تھا آگے مومنین کے لیے بشارت اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے لا نکلے پھوکے نیچے کو جملہ موحر لا نئی تکلیف دیتے ہم کسی جان کو مگر موافق طاقت کے یعنی نیک امال کی جو تکلیف دیتے ہیں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 وہ نظانا ماتو دے ہیں اور کھینچ رہے گے جو کچھ ان کے سینوں کے اندر کینا ہوگا میرے محکرام یہ دنیا کے اندر جو ہے نا نیک لوگ بھی لڑ پڑتے ہیں دنیا میں نیک لوگ بھی وہ لڑ پڑتے ہیں یا نہیں لڑ پڑتے ہیں یا تو اتحادی غلطی ہوتی ہے ان کی یا غلط پانی کا شکار ہو کے نیک لوگ لڑ پڑتے ہیں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 تاجری میں انتہا تم جاری ہوں گے نیچوں کے نہریں اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہدایت دی ہم کو واسطے اس بحث کے آ جاؤ حالانکہ نہ تھے ہم تاکہ ہدایت پائیں اگر نہ ہم کو اللہ ہدایت دیتا تو سارا کچھ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے خدا تمہیں لے آتا ہے پڑھنے کے لیے خدا تمہیں لے آتا ہے ہاں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا اللہ اللہ جو مو کے لے آپ سندھی میں کہتے ہیں خدا میں بیچتا ہے اپنے آتے ہیں. میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں لقجات رسونا البتہ یہ ایسے کاصد ہمارے رب کے رسول حق بات لے کے وہ اور ندا دیے جائیں گے مومن کہ یہ بہشت ہے ان کا لفظ ہے نا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 مخففہ آ بھی مقفا کیا مانا یہ ان اصل میں کیا تھا انا تھا انا وہ زمین بھی ساتھ ملاتے ہیں ان ہو تھا دیکھو جی وہ اور ندا کیے جائیں گے بہشتی کہ ان کو کیا بناؤ مقصرہ کہ ندا کی تفسیر ہے ندا کیے جائیں گے اس طرح کہ تل کو مل یہ کیا ہے بحشتہ ہے یہ ان کون سا بنا جی بہت سرا پن کو محفہ بناؤ تو میرے انا جائیں گے تحقیق شان یہ ہے کہ یہ کیا ہے بحث ہے آگے بھی پیاس کرو گے اس کے اوپر دونوں مان ہوتے ہیں وارش کیے گیا تم بحث کا بھی ماہ کن ڈامو ورناز آساب جنا یہ لکھو جی اہل جنت اہل آرات اور اہل نار کا مکالمہ آپس میں ہم کلامی اہل جنت اہل آراف اہل نار کا کیا جی مکالما منا ہم کلامی آپس میں اور پکاریں گے اصاب جنت اصاب نار کو ان،, ان کے اوپر کیا لکھو گے نمبر دو کہ کیا بنے گا جی ان مفصرا بھی مقفا بھی یہ کہ تحقیق پایا ہم نے جو کچھ وعدہ دیا ہم پورا ہمارے نے سچا کہ بہشتی کہیں گے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 یہ کہ لانت ہے اللہ کی اوپر ظالموں کے اللہ علامات ظالمین ظالموں کے علامات جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور طلب کرتے تھے اس کے اندر کجی عیب نکالتے تھے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی انکار کرتے تھے یہ دو آ جی اصاب جنا اور اصحاب نا اب آگے اصحاب آراف اب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 مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی سمجھے جی وہ کون ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ ہوں گے صابے آر آ جن کا نیکیوں کا پلڈا بھاری وہ بحشتی جن کا برائیوں کا پلڈا بھاری ہو کیا دوستی جن کی نیکیاں اور برائیاں کیا ہوں گی برابر وہ کہاں رہیں گے آراب کے اندر آر آر. وہ نظارہ بہشتوں کا بھی دوستوں کا بھی کچھ دن رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جلدی پھر ان کو قسم داخل کر دیں گے بیشت کے اندر اور درمیان ان کے دیوار ہوگی آراف کی اب اسی آراف کا ذکر ہے اور اوپر آراف کے مرد ہوں گے جو پہچانیں گے ہر ایک کون کی نشانیوں سے ہر ایک شمرا کون ہے بیشتوں کو بھی اور دوستوں کو بھی دونوں کو پہچانیں گے اور پکاریں گے اصاد جنت کو ان سلام